بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمارے پاس ہی سب کو لوٹ کرانا ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت کو ایک اٹل حقیقت بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ہی تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور انہیں دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے اور سب کو دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور اپنے کیے کی انہیں جزا یا سزا پانی ہے